Allah اشد لم اللہ قیام مل میں پڑھے گئے تراہ میں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائیں پارے کی ابتدا سوربیا سے ہو رہی ہے جس کی پہلی آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے قیامت اور حساب و کتاب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے اور جب انسان کو یہ احساس ہو میری زندگی کا حساب و کتاب کوئی لینے والا ہے اور اس حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے تو اگر اقل مند انسان ہے تو فوراً حساب و کتاب کی تیاری میں لگ جاتا ہے یہاں انسان کی بدبختی بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کا وقت اس کے حساب و کتاب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے غفلت میں ہے بحم فی غفلتن غفلت میں ہے اور یہ غفلت تبڑی اور استراری نہیں ہے بلکہ مورزون کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ انسان جس غفلت میں ہے وہ غفلت طبعی اور استراری نہیں بلکہ ارادی اور عقلی ہے آج ذرا مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کے معاشرے پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی معاشرت ان کی معیشت ان کا سویلائزیشن ان کا تمدن انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے انہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے کہ قیامت کا وقت دھیرے دھیرے قریب آتا جا رہا ہے حساب و کتاب کا دن قریب آتا جا رہا ہے ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ حساب و کتاب کی تیاری کر لینی چاہیے آگے فرمایا گیا لاہیتن قلوبهم ان کے دل غافل بڑی پیاری بات کہی گئی ہے آدمی کے کان کسی بات کو سن رہے ہوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اگر کان سے گزر کر کے وہ بات انسان کے دل کی گہرائیوں میں نہ اترے اس کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے وہ بات دل کی گہرائیوں میں نہ اترے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سن تو رہا ہے مگر اس سننے کا کوئی اثر اس کے دل کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے اور اس سے کوئی نتیجہ وہ نہیں اخذ کرنا چاہ رہا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی بات سنی جائے تو دل میں اتارنے کے لیے ایسا نہیں کہ ایک کان سے آدمی سنے اور دوسرے کان سے نکال دے اگر ایسا ہے تو قرآن حکیم بول رہا ہے کہ اس کا دل لا ہی ہے اس کا دل غفلت میں مبتلا ہے آگے تمام انبیاء کرام کے بشر ہونے پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں پہلی دلیل نکلی ہے اور دوسری دلیل اکلی ہے نکلی کیا ہے وما ارسلنا قبل کام فص الم لاتا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کے سب مرد تھے سب کے سب انسان تھے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ کوئی عورت نبی یا نہیں گزری رجال کا لفظ آیا اور دوسرے جتنے بھی امبی آئے سب کے سب بشر تھے انسان تھے وہ ہیومن تھے سپر ہیومن نہیں تھے ہمیشہ سے یہ انسان کی رت رہی ہے طبیعت رہی ہے کہ وہ نبیوں کو سپر ہیومن دیکھنا چاہتا ہے اب آخری نبی جب آئے تو یہ فرما دیا گیا کہ یہ نبی پچھلے انبیاء کی طرح ہیومن ہی ہے سپر ہیومن نہیں ہے اس لیے کہ کوئی نبی سپر ہیومن نہیں گزرا سب کے سب ہی انسان تھے بشرتے اور اگر تمہیں شک ہے تو دلیل نقلی تو اہل ذکر کے پاس موجود ہے فصل وکر اہل وکر سے مراد یہاں یہود و نسارا ہیں یہود کے پاس تورات ہے اور نسارا کے پاس انجیل ہے اگر تم کو دلیلیں نقلی چاہیے تو تورات میں دیکھ لو انجیل میں دیکھ لو تم کو پتہ چل جائے گا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب کے سب مرد تھے سب کے سب ہیومن تھے سپر ہیومن کوئی بھی نبی نہیں تھا یہ تمام انبیاء کرام کے بشر ہونے کی دلیلیں نقلی دی گئی بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے تقلید کو ثابت کرنا چاہا ہے حالانکہ اس آیت کریمہ سے تقلید کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی معین شخص اور اس کی طرف منسوب فکر کو تسلیم کیا جائے اس پر عمل کیا جائے دوسری بات یہ کہ اس شخص کی بات بلا دلیل مان لی جائے اب غور کیجئے یہاں ہے اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اہل ذکر سے مراد یہود کے تمام علماء نصارہ کے تمام علماء یہاں تقلید شخصی کا اس بات نہیں بلکہ تقلید شخصی کی تردید موجود ہے تقلید کسے کہتے کسی معین ایک شخص اور اس کی طرف منصوب فکر کو مانا جائے اور یہاں کوئی معین شخص آئی نہیں کسی بھی یہودی عالم سے کسی بھی نصرانی عالم سے پوچھ لو تو یہ آئےت کریمہ تقلید کا اس بات نہیں کرتی بلکہ تقلید کی تردید کرتی ہے اور دوسرے تقلید میں امام کی بات کسی ایک معین شخص کی بات بلا دلیل مانی جاتی ہے اور اہل فکر کے پاس یہودیوں کے پاس تو تورات ہے نسارے کے پاس انجیل ہے اور یہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں کہاں آسمانی کتابیں اور کہاں کسی انسان کی خود ساختہ فکر دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس کے بعد انبیاء کے کے بشر ہونے پر عقلی دلیل لی جا رہی ہے وَمَا جَعَلْنَا هُم جَسَدًا لَّا يَقُلُونَ <خَالدين> کہ ہم نے ان کو ایسا بدن دیا تھا جو بدن کھانے سے مستغنی نہیں تھے ہر نبی کھانا کھاتا تھا یہ تو مانتے ہو اور جو کھانا کھائے وہ سپر ہیومن نہیں ہوتا سپر ہیومن وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے ہم نے جتنے بھی انبیاء سب کو ایسا بدن دیا تھا جو بدن کھانے کے محتاج تھے کھانے سے مستغنی نہیں تھے اما جالنا کلو نت اوما کانو خالدین تو ایک تو وہ ایسا بدن رکھتے تھے جو کھانے سے مستغنی نہیں تھے کھانے کے محتاج تھے اور دوسرے مما کانو خالدین ان کو ہم نے حیات ابدی بھی نہیں دی ایک وقت معینہ تک کے لیے آئے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے اگر ہیومن تھے تبھی ہی تو چلے گئے سپر ہیومن ہوتے تو زندہ رہتے قیامت تک موجود رہتے اس سے دو باتیں معلوم ہوں بلکہ دو باتوں کو اس آیت کریمہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ حضرت خزر علیہ السلام اب اس وقت زندہ نہیں ہے اس لیے کہ آیتِ کریمہ میں کیا کہا گیا وہ ماں جالنا ہوں جسد اللہ کلو نت ہم نے ان کو ایسا بدن نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو ظاہر ہے کہ حضرت خزر کھانا کھاتے تھے اس لیے کہ کھانا مانگا تھا دونوں نے موسا کے ساتھ خضر نے بھی وہ بھی کھانے سے محتاج نہیں تھے کھا کھانے سے بے نیاز نہیں تھے مستغنی نہیں تھے انسان تھے وہاں کالو خالدین اور جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا لہذا خضر ایک وقت متعین کے لیے اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے یہ حضرت خضر کی موت اور ان کے وفات کے اوپر ایک قطعی دلیل ہے ایک سوال یہاں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو حیات ابدی نہیں دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے قوانین بنائے ہیں کبھی کبھی کسی قانون سے کچھ استثنائیات بھی رکھتا ہے کسی چیز کو مستثرہ کر دیتا ہے ایکسیپشن ہوتا ہے جنرل رول سے ایکسیپشن کر دیتا ہے مثلا میں نے بتایا تھا کہ آگ کا قانون ہے جلانا پانی کا کام ہے پیاس بجانا اور سیلان لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلو گلزار بنا دیا دیکھیے ایک جنرل رولس ایکسپشن ہے ایک قائد کلیہ سے استثنا ہے اسی طریقے سے پانی کا کام ہے بہنا لیکن حضرت موزا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نکلنے کے لیے اللہ تعالی نے دریا میں راستہ دے دیا اور پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا یہ جو پانی کا قانون ہے اس قانون سے ایک استفنا یہاں کر دیا گیا ایسے ہی عام قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو ہیومن ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں وہ ایک وقت متعین کے لیے آتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں موت دے دیتے ہیں لیکن حضرت عیسائی علیہ السلام اس قانون سے مستثنا ہے ایک جنرل رول سے ایک طریقے کا ایکسپشن ہے ہم نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قربے قیامت میں آئیں گے شادی کریں گے بچے ہوں گے اور پھر ان کو تبئی موت آئے گی اور اسی دنیا میں وہ دفن کیے جائیں گے تو اگر کوئی سوال کرے تو یہی جواب ہوگا کہ جنرل رول سے ایک ایکسپشن ہے قائد کلیہ سے ایک استثناء ہے اور اس طریقے کے استثنات اور مستثنیات مستثنا قرآن حکیم میں موجود ہیں جیسے اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی مردہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن حضرت یہ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اس کا کیا مطلب مردہ جو دنیا سے چلا گیا تھا دوبارہ دنیا میں آ یہی مطلب تو ہوا یہ اللہ کے قانون سے کہ دنیا سے جو جاتا دنیا میں واپس نہیں آتا اس جنرل رول سے اس قائد کلیہ سے استثنا کر دیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت تک زندہ رہنا یہ در حقیقت اسی جنرل رول سے ایکسپشن اس کے بعد اللہ تبارک کو کے رہے کہ تو وہ ایک ہے ایک بڑی پیاری دلیل لی جا رہی ہے دلیل بہت ہی سادہ ہے متکلین نے اس دلیل کا نام برہانے تمانو رکھا ہے دلیل کیا ہے لوکان پیما تنفستا اگر اس کائنات میں اس عالم میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا یا اور کچھ معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا نظام ترہم پر نہیں ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کائنات میں ایک ہی علا ہے جیسے ایک عام آدمی جانتا ہے کہ ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے ایک ہی اختیارات رکھنے والے ایک ہی ملک میں دو بادشاہ ایک ہی اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے اندر دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر بنا دیے جائیں تو دونوں کے درمیان خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے کسی ملک کے دو بادشاہ بنا دیے جائیں تو ایک بادشاہ اپنی چلانے کی کوشش کرے گا دوسرا بادشاہ اپنی چلانے کی کوشش کرے گا نتیجہ حکومت کی دبائی دو ٹیچروں کے درمیان جبکہ دونوں کو दिया ہوتا دے دیا گیا پرنسپل کا ہوتا دے دیا گیا دونوں کے درمیان जाती है और جاتی اسکول کی تباہی یہ اتنی سادہ بات ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک ہی اختیار کے دو آدمی رہیں تو وہ جگہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایسے اس کائنات میں ایک معبود کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اس کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے اربوں سال سے جیسے کہ چلا آ رہا تھا اب بھی ویسے ہی چلا آ رہا ہے کائنات کے نظام میں کوئی خرابی نہیں کائنات کے نظم و نسق میں کسی خرابی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود موجود نہیں ہے نیز ایک فرقہ ہے دہریہ جس کو ناستک کہتے ہیں ناستک یہ اللہ کے وجود کا منکر ہوتا ہے اس کا بھی رد ہو گیا کیوں اس لیے کہ اگر اس کارخانے کا اس نظام کا کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو کائنات میں اتنا نظم و نصف نہ ہوتا کبھی نہ کبھی یہ نظم درہم برہم ہو جاتا سورج اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے چاد اپنے وقت پر نکلتا ہے اپنے وقت کے اوپر ڈوب جاتا ہے موسموں کے تغیرات جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں ان سب کے اندر یکسانیت مونوٹونی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کارخانے قدرت کا کوئی نہ کوئی منتظم ضرور ہے اس لیے کہ ایک عام بات ہے کہ اگر اثر موجود ہو تو موثر موجود اگر نظم موجود ہو تو نازم موجود انتظام موجود ہو تو منتظم موجود فیل موجود ہو تو فائل موجود مقتول موجود تو قاتل موجود اب یہ جب کائنات نظم و نسق کے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی منتظم ضرور ہے دہریوں کا بھی رد ہو گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ معبود کون ہوتا ہے اس کسوڑی پر کس کر دیکھ لو اگر اس کسوٹی پر کوئی پورا اترے تو اسے معبود کہا جا سکتا ہے فرمایا گیا کیا زمین میں اور بھی بہت سارے معبود ہیں جو زندہ کرتے ہیں گویا معبود کی ایک نمایاں صفت ہوتی ہے مردے کو زندہ کر دینا ایک نمایاں صفت ہوتی ہے مردے کو زندہ کر دینا اور کوئی شخص مردے کو زندہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکا ہے حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے اسی وجہ سے جہاں بھی ہے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا تو وہاں بے اذنی کی قید ہے ہر جگہ بے اللہ اذنی میرے حکم سے اللہ کے حکم سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے اندر کوئی مخصوص طاقت تھی جس طاقت کی بنیاد پر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں سب میرے حکم سے ہوتا تھا اس کے بعد شفاعت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم ہی مسئلہ ہے اس لیے کہ اس مسئلے میں اشتراف تو تفرید کی بنا پر بہت ساری قومیں بہک گئیں بہت سارے مسلک تباہ و برباد ہو گئے اور یہ عقیدہ تو عیسائیوں کو بالکل ہی لے ڈوبا وہ ہے شفاعت کا مسئلہ شفاعت کے بارے میں دو چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں لا اللہ لمن اللہ قیامت کے دن کوئی آدمی سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے تو بغیر اجازت کے کوئی آدمی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے گا تب کوئی نبی کوئی ولی کوئی انسان کسی کی سفارش کے لیے اٹھے گا اور دوسری بات یہ کہ جس کے لیے سفارش کا حکم دے گا یا عزن دے گا اسی کے بارے میں سفارش کی جائے گی جس کو سفارش کی اجازت دے دی گئی ہے وہ چاہے کہ میں جس کے بارے میں چاہوں سفارش کروں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ اجازت دے گا تب سفارش کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں سفارش کا ازن دے گا اسی کے بارے میں سفارش وہ کر سکتا ہے ہر ایک کے بارے میں سفارش نہیں کر پائے گا پتہ کیا چلا کل شفاتو جمیا ساری کی ساری سفارش تو اللہ کی ہو گئی اصل شفیع تو اللہ ہوا اس لیے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا اور جس کے بارے میں وہ سفارش کا اس نے دے گا اسی کے بارے میں صرف شفی شفاعت کر سکتا ہے تو پوری کی پوری سفارش تو صرف اللہ کی ہو گئی اور سچ فرمائے اللہ تبارک نے کل اللہ شفات تمام کی تمام شفاعت تمام کی تمام سفارش تو اللہ کی ہے اس کے بعد بگ بینگ تھے بیان کی جا رہی ہے فرمایا گیا اولم یورین کا فرو ان سماواتی وقت ففت اکنا ہوا فتق کہتے ہیں کہ کوئی چوز جڑی ہوئی ہو اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا اور رتق کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اجزا آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے رتق منزمبل اجزا کسی چیز کے اجزا آپس میں ملے ہوئے ہو اس کو کہتے ہیں رتق اور فتق کہتے ہیں دھماکے سے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا یہاں رتق بھی اور فتق بھی ہے رتق کا مطلب کوئی چیز ملی ہوئی تھی پہلے اور فتق کا مطلب اس کو دھماکے کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر دینا اب آئے کریمہ پر غور کیجئے اولم یورین کفرو ان سماواتی ول اور وکانتا رفتکنا ہوا کیا اللہ کا انکار کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے یعنی پہلے گیس کی شکل میں تھے گیس ماس تھا گیس ماسک کی شکل میں یہ آسمان اور زمین تھے سو تک نہ ہوں ماں پھر ہم نے دھماکے سے اس کو دو, دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے سے آسمان بنا اور ایک حصے سے زمین ماں اپنے لوازمات کے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ قوم کی عید کا دن آیا کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے عید منانے کے لیے عیدگاہ چلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا وہ سب عیدگاہ پہنچ گئے انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور بتخانے میں گھس گئے سارے بتوں کو توڑ کر کے وہ کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا عیدگاہ سے جب سب لوگ واپس ہوئے دیکھا پورے بت خانے کے بتوں کا حال خراب ہے یہ کس نے کیا یہ اکتا نہیں کھل رہا ایک آدمی نے کہا کہ ایک لڑکے کو ایک نوجوان کو کالو سمے نہ بتائی یوکر یوکال ابراہیم ایک نوجوان کو ان بوتوں کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے سنا گیا تاکہ اس کو بلا کر کے لاؤ کالو فاتو بھی آل آئی ناس لوگوں کے سامنے لاؤ لائے گئے کالو آن تفال بھی اے ابراہیم اے ابراہیم کیا تھی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے حضرت نے فرمایا کال بلفال کبھی ان کے بڑے نے کیا ہے ان کے بڑے نے کیا ہے کیا مطلب آپ نے انہیں فرمایا بت نے ایسا کیا ہے وہ بڑا بت ان کے بڑے ہی نے کیا ہے ایک طریقے سے یہ تاریخ بھی ہے اور تاریخ کے ساتھ ساتھ ایہام بھی ہے ایہام کہتے ہیں انگریزی میں اس کو پن بولتے پی یو این پن ایہام کرنا یعنی کوئی ایسا لفظ بولنا کہ اس کے دو معنی نکلتے ہو تو ان کے بڑے نے توڑا بہرحال انسان یعنی میں ان سے تو بڑا ہوں اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بت تو ٹوٹے پڑے ہیں یہ بڑے کے گردن میں کل لٹک رہا ہے یا ان کا بڑا تو اسی نے توڑا ہے دو مطلب یعنی جھوٹ رہی ہیں یہاں یہ ہم بظاہر جھوٹ نظر آتا ہے حقیقت تو جھوٹ نہیں ہوتا اور اگر یقین نہ آئے تو ان سے پوچھ لو فصل ان کا ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں سبوں نے گردن جھکا دی اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ بول نہیں سکتے اب بتاؤ جو بول نہ سکے جو ہدایت نہ دے سکے وہ معبود کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارے کو تالا نے معبود کے لیے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے نوے پارے کے اندر سامری کے بچڑے کے لیے سامری کے بچڑے کے لیے دو باتیں فرمایے. لا لال ولا ولادیم سبیلا نہ تو یہ لوگوں سے بات کر پاتا ہے اور نہ انہیں کسی راستے کی طرف ہدایت کر سکتا ہے جو بول نہ سکے جو کلام نہ کر سکے جو ہدایت نہ دے سکے وہ کیا کا معبود تو یہ بول نہیں سکتے تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ایک طریقے سے بتوں کی آپ نے ان کی تعریف کی اور دوسرے تلمیح کیا تاکہ جھوٹ نہ ہو بلکہ ایہام کیا تاکہ جھوٹ نہ ہو جیسے باپ نے دیکھا کہ کمرے میں بچے کھیل رہے تھے اور پھر یہاں سے باہر گئے ہیں جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے بچوں کو بلاتا ہے تم لوگ اس سے پہلے ابھی اس کمرے میں کھیل رہے تھے بولو یہ گلاس کس نے توڑا اب سارے بچے خاموش ہیں باپ کو معلوم ہے کہ انہی بچوں میں سے کسی ایک نے توڑا ہے پھر وہ بولتا ہے اچھا تم لوگ بول نہیں رہے اس کا مطلب ہے فرشتوں نے یہ گلاس توڑا ہے اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے یہ گلاس توڑا ہے تو اس نے جو یہ جملہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ گلاس توڑا ہے سننے والا بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا اور بولنے والا بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس لیے کہ بولنے والا یہ تھوڑی کہہ رہا کہ فرشتوں نے اس کو توڑا ہے اور سننے والا بھی یہ تھوڑی سمجھ رہا ہے کہ سچمن پرشتوں نے توڑا ہے تو یہ اسی طریقے کا جملہ ہے یہ بلفا لہو کبھی روم ان کے بڑے نے توڑا ہے فوراً انہوں نے سر جھکا لیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو جلا دیا جائے ایک بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا ادھر آگ میں وہ گرے ادھر آپ کو حکم دے دیا گیا ابراہیم کو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو کوئی تکلیف ہوئی تو اس نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تکلیف کے بارے میں دعا کی فرمایا گیا ونوہن قبل کربلا <الْعُبِيم> نوح نے جب ہم کو پکارا تو ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو غم سے نجات دے دیا دیکھو حضرت نوح کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا آگے تذکرہ ہو رہا ہے تار ہم اور حضرت ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں اور ہمراہمین ہے فجب نا لہو فکشپ نہ باب اور ہم نے ان کی دعا سن لی اور وہ جس تکلیف میں مبتلا تھے ہم نے اس تکلیف کو ان سے دور کر دیا نوہ نے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دے دی ان کے اہل کو غم سے نجات دے دی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے تعلق سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا یہ تکلیف کیسی تھی قرآن حکیم اس کی سرحد نہیں ہے ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا تھا دولت سے نوازا تھا صحت سے نوازا تھا اولاد سے نوازا تھا ساری اولادیں مر گئی مال و دولت تباہ ہو گیا صحت جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ صحت بھی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ پر ایک بڑی بیماری نے ان کو آ گھیرا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور یہاں تک کہ کوئی کیڑا گرتا تو پھر دوبارہ زخم میں اسے ڈال لیتے یہ بہت ہی فضول بات ہے اور اس کا ثبوت کسی مستند کتاب میں نہیں ملتا اس لیے کہ نبی کو اس طریقے کا برا مرض ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک تعالیٰ کسی نبی کو ایسے برے مرض میں مبتلا نہیں کرتا اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے اگر اس کو ایسی بری بیماری دے دی جائے تو لوگ قریب کیسے آئیں گے وہ تو بھاگیں گے دعوت کا جو مقصد ہے اور یہاں تک کہ بےست کا جو مقصد ہے وہ بہت ہو جائے گا بےسط کا مقصد کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کی؟ کہ وہ امت کو صحیح بات پہنچائے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اب ایسا برا مرض ان کو دے دیا گیا کہ لوگ دیکھتے گن کھائیں تو وہ قریب سے آئیں گے اور یہ دعوت کیسے پیش کرے گا گویا کہ اس طریقے کا مرض دہشت انبیاء کے خلاف ہے لہذا وہ ایک کہانی ہے قصہ ہے کہ بدن سڑ گیا تھا کوڑ ہو گیا تھا اس میں کیڑے پڑ گئے تھے وغیرہ وغیرہ ان ساری باتوں کا سبوت کسی صحیح حدیث سے ہے نہیں اور نہ قرآن میں اس طریقے کی کوئی بات ہے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بغیر اللہ کے حکم کے بستی والوں سے ناراض ہو کر کے جہاں ان کو دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا بھاگ نکلے کشتی میں پہنچے تو کشتی گرک ہونے لگی لوگوں نے کہا لگتا ہے کوئی بہت ہی برا آدمی اس کشتی میں سوار ہے انہوں نے کہا کہ میں وہ برا آدمی اللہ تبارک و تالا کا حکم نہ پانی کے باوجود میں بستی سے بھاگ نکلا میں اس غلام کی طرح ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ نکلا ہے بہرحال ان کو پانی میں ڈال دیا گیا ایک مچھلی آئی اور ان کو نکل گئی مچھلی کے پیٹ میں یہ دوافر مارے اللہ نقدر اللہ اللہ کی ایک تو پیٹ کی تاریخیوں تاریخ میں دعا کر رہے ہیں تاریخ, در تاریخ ہیں مچھلی انہیں لے کر کے سمندر کی گہرائیوں میں ہے اور یہ دعا پڑ رہے ہیں لا یعنی زمین کی پستی میں ہے وہ اور آواز عرش آدم پر اللہ تبارک سننے والا دے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے بندہ کہیں سے بھی پکارے اللہ تبارک اس کی آواز سن لیتا ہے. دریا کی گہرائیوں کے اندر بھی اگر پکارے تو اللہ تبارک اس کی آواز عرش آدم پہ سن لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میرے بھائی مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا اگر آدمی کسی مقصد کے لیے پڑھے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی ایتا فرمائے گا بڑی تحریر اللہ تبارک ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دے دی مچھلی کو حکم دیا ساحل پر ہی نے اگل دے مچھلی نے ساحل کے اگل دیا پھر ذکر آیا حضرت مریم کا فرمایا گیا واللتی احسنت فرجا پن پخنا فیح مر روہینا یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی عیسائیوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی روح عیسیٰ میں پھونک دی لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے حالانکہ یہی تعبیر تو حضرت آدم کے بارے میں استعمال ہوئی ہے اور یہی تعبیر تمام انسانوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے سورہ حجر میں اللہ تبارک نے فرمایا حضرت آدم کے بارے میں جب ہم نے ان کا تصویر کیا برابر کیا پورا پتلا بن گیا حضرت مررو رہی تو میں نے اپنی روح پھونک دیے وہاں فن فخنا فیا مررو ہی وہی تعبیر ہے فنا فخی مررو ہی تو حضرت آدم بھی الا ہو گئے اگر اس طریقے کے اضافات کو دلیل بنا لیا جائے کہ اس طریقے کے اضافت ہو جس کی طرف وہ الہ ہو جاتا تو یہ اضافت تو حضرت آدم کی طرف بھی ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی تو اس میں اسلام کی کیا خصوصیت رہے گی آدم علیہ السلام بھی الہ ہو گئے اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ علیہ السلام سجدہ میں نفخ من یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے انسانوں کو بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونک دی تو تمام کے تمام انسان الا ہو گئے تمام کے تمام انسان محبوب ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا گیا جو روح کہا گیا اس کی دو وجہ ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے لیے دو عوامل کا ہونا ضروری ہے اگر یہ دو عوامل نہ ہو تو بچہ نہیں پیدا ہوتا دو عوامل کون سے ہیں پہلا عامل تو نطفہ ہے اور دوسرا عامل کلمہ کن نطفہ موجود ہو مگر کلمہ کن نہ ہو بچہ نہیں پیدا ہوتا سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ وہ نطفہ تو ہے مگر کلمہ کن نہیں ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے دو عوامل کا ہونا ضروری ہے ایک تو نطفہ اور دوسرے کلمہ کن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں یہ نطفہ نہیں تھا اس لیے کہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا حضرت مریم کی شادی نہیں تو, تو نطفہ تھا ہی نہیں صرف کلمہ کن تھا اس وجہ سے حضرت عیسائی اسلام کو کلما کہہ دیا گیا اس لیے کہ دو عاملوں میں سے صرف ایک ہی عامل تھا کلمہ اس وجہ سے ان کو کلیمت اللہ کہہ دیا گیا سیدھا سا مسئلہ ہے اور روح کیوں کہا گیا دیکھو روح اس وجہ سے کہا گیا کہ تمام انبیاء اکرام کو ترہ ترہ کے کو طرح طرح کے معجزات دیے گئے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کو عجیب و غریب معجزہ دیا گیا تھا مردوں کو زندہ کر دینے کا مادرزاد اندھے کو بینا کر دینے کا کوڑیوں کو اچھا کر دینے کا مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے زندہ ہو کر کے اڑ جاتی تھی بتائیے یہ کام کس چیز سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے روح سے مناسبت رکھتا ہے یہ موجزہ ایسا دیا گیا تھا جس کی مناسبت روح سے بہت زیادہ تھی جیسے آدمی کے بدن پر کوڑ آ گیا کیا مطلب ہے اس کام? بدن کی جلد مر گئی ہے مر گئی ہے بدن کی جلد خراب ہونا مر جانا ہے اور حضرت عیسائی علیہ السلام ٹچ کرتے تھے وہ اچھا ہو جاتا تھا یعنی جو چمڑا اور گوشت مر گیا تھا حضرت عیسائی علیہ السلام کے ٹچ کرنے سے وہ زندہ ہو گیا اچھا ہو گیا اب بتائیے آنکھیں نہ ہوں آدمی اندھا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے رول نہیں ہے آنکھ میں اے بھائی آنکھ موجود ہو لیکن اس کے اندر روشنی نہ ہو کیا کہیں گے آپ آنکھ تو ہے مگر اس کے اندر روح نہیں ہے یہی تو کہیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام جب ٹچ کرتے تھے تو اندھا دیکھنے لگتا تھا یعنی آنکھوں میں روح آ جاتی تھی لاش پڑی ہوئی ہے کیوں اس کو لاش کیوں کہا گیا اس لیے کہ روح نکل گئی ہے حضرت عیسی علیہ السلام اس کو ٹچ کرتے تھے اللہ کے حکم سے روح آ جاتی تھی مردہ زندہ ہو جاتا تھا غور کیجئے آپ ان تمام باتوں کے اوپر اور ایک خاص بات جو پرانے حکیم کے ساتویں پارے میں ہے اس پر بھی غور کیجئے کہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے مٹی کی چڑیا مردہ ہے مٹی اور پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی یہ صفت روح کی ہے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجوزہ دیا گیا تھا وہ موجوزہ روح سے بڑی حد تک مشابہت رکھتا تھا اس طریقے کے معجوہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے لہذا کسی نبی کو روح اللہ نہیں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو روح اللہ کہا گیا اس لیے کہ ان کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا جو روح سے بڑی حد تک مناسبت رکھتا تھا اور بڑی حد تک مشابت رکھتا تھا یہ سب سے اچھی دلیل ہے میری نگاہ میں لہٰذا یہاں ساٹک کریما میں ولطی احسنت فرجا فن فخنا پی امروہنا کے اندر فن فخنا پی روحنا سے استقال کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی تو یہی تعبیر تو آدم کے بارے میں اور یہی تعبیر تمام انسانوں کے بارے میں آدم کے بارے میں فنفخت فخی عمر روحی تمام انسانوں کے بارے میں فخر روحی اس طرح تو آدم علیہ السلام بھی اللہ ہو گئے معبود ہو گئے اور دنیا کے تمام انسان معبود ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا رہی کے بعد کا تذکرہ ہو رہا فرمایا گیا اس کا مطلب کہیں بند ہے یہ ایک اور نکلا اس سے کہ آج کسی ملک کا آدمی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا جب تک کہ فتح نہ ہو ہونا نہ ہو اوپننگ نہ پائی جائے اوپننگ کے لیے کیا ضروری ہے ایک تو ویزا اور دوسرے پاسپورٹ لیکن ان کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں رہے گی نہ کسی پاسپورٹ کی ایسے لوگ ہوں گے یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے کھول دیے جائیں گے یہ ان کو نہ تو کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ تو کسی ویزا کی یہ تمام ممالک پہ گھس جائیں گے ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دو ممالک ہیں جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے کھول دیے جانے کا مطلب یہ حملہ کر دیں گے تمام ممالک کے اوپر اور حملے کے اندر نہ تو ویزا کی ضرورت ہوتی نہ پاسپورٹ کی یہ تو فتح کا ایک مطلب ہے اور یاجوج محسوس سے مراد وہی فساد برپا کرنے والی طبیعتیں جو یاجوج محجود کے اندر تھیں ویسے ہی طبیعتوں کے مالی کے لوگ ہوں گے کا کا مطلب مطلب ہوتا یعنی ہدب کا مطلب ہوتا مطلب یعنی مطلب ہے اونچی جگہ اونچی جگہ اب بتائیے اونچی جگہ سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یادود محجود کہیں اونچی جگہ پر ہیں اور پھر وہ اونچی جگہ سے نشیب میں آئیں گے اور اگر جوج کا مجازی مانا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوگا یہ ہوائی حملہ ہوگا فضائی حملہ ہم ان کو لہٰذا اور انسلون کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور اس کو عہدہ کر دیا جائے پانی بڑی تیزی سے نکلتا ہے اگر اس کا مطلب حقیقی یاجوز ماجوز لیے جائیں تو اس کا مطلب بڑی تیزی سے وہ بڑی تیز رفتاری سے دنیا کے اندر آئیں گے اور اگر کوئی قوم مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے تیارے ہوں گے فائٹر جو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لے یہ سارے اشارات عشاط کریمہ میں موجود ہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے اور اس بات کے اوپر دو اعتراضات ہو رہے ہیں دونوں اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں فرمایا گیا دنیا کے تمام انسانوں تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم میں جاؤ گے اگر کوئی آدمی قبر کی پوجا کر رہا ہے تو یہ آدمی بھی جانم میں جائے گا اور وہ قبر بھی جان کے اندر جائے گی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ خطا تو صرف پوجا کرنے والے کی ہے قبر کی تو, تو خطا نہیں ہے اس کو چو ڈالا جائے گا جواب دیا جا رہا ہے لوکان ہا و ردوہ ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں بتانے کے لیے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جاننے میں کیسے آتے اس لئے ان کو ڈالا جائے گا ان کے ساتھ ہی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ معبود نہیں تھے اگر یہ ہوتے تو جہنم میں اب ایک سوال پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ایسی ہستیوں کو پوجا جو اچھے لوگ تھے جیسے حضرت عیسیٰ علی اسلام کو معبود مان لیا گیا ازیر علی اسلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا گیا تو ان کی پوجا ہوئی ہے تو کیا یہ جہن میں جائیں گے اس کا جواب دیا جا رہا تقدیر گزر چکی ہے ہماری طرف سے بات گزر چکی ہے بلائے بہادون یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے دو اعتراضات ہوئے اور دونوں اعتراضات کے جوابات دے دیے گئے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے یوم کتب قیامت کے دن ہم اس کائنات کو آسمان اور زمین کو آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے دفتر کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسکرول کو رول اپ کر دیا جاتا ہے کوئی ہو, اسکرول ہو اس کو رول اپ کر دیا جائے ذرا غور فرمائیے آسمان میں کتنے سیارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سیارے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کتاب ہو اور کتاب کے اوراق ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اوراق ہیں ایک ورق اس کے بعد ایک وارک اس کے بعد ایک اس اس کے کے بعد بعد ایک ان کو لپیٹ دیا جائے گا اس کا مطلب کہ یہ سیارے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے سے موجود ہیں اور اپنے اپنے اوربٹ پہ گرجش کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کی بسات لپیٹ دی جائے گی ایک سیارہ دوسرے سے ٹکرا جائے گا بتائیے اس وقت کیسی تباہی مچے گی اور پھر اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دی گئی تب دلزلہ آ جائے گا کیسا فرمایا گیا یون سکور قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہوگا بہت بڑی چیز ہوگا زلزلے کی کیفیت کا اندازہ ایک تمثیل سے کیا جا سکتا ہے دیکھیے دو اجسام آپس میں ٹکرا جائیں دو جسم آپس میں ٹکرا جائیں تو اس ٹکراؤ کی شدت کو ویٹ اور مومنٹم کے پیش نظر دیکھا جاتا ہے مومنٹم مانے رفتاریں حرکت اور دوسرے وی اس کا وزن کیا ہے فرض کیجئے زمین بہت وزنی چیز ہے اور یہ بہت تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے دونوں باتیں وزن کتنا اس کا زمین کا وزن کتنا معلوم ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دا پاور آف تھرٹی ون اللہ اکبر کیلکولیشن کرو گے پریشان ہو جاؤ گے کتنا ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دا پاور آف کرو اتنا ٹن ہے کتنا ٹن ہے سکس زیرو سکس انٹو ہے زمین کا وزن ویٹ ہوا اس کا اور کتنی رفتار سے گھوم رہی ہے ایک لاکھ سات ہزار کلو میٹر گھنٹہ اب بتائیے اس کے اوپر کوئی سیارہ گر پڑے تو دو جسم آپس میں ٹکرا گئے اور دو جسموں کے ٹکراؤ کی شدت کا اندازہ مومنٹم اور ویٹ سے ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے دو تیز رفتار گاڑیاں آمنے سامنے سے لائٹ ہو جائے اور وہ بھی کوڈ آن آمنے سامنے سے لڑ جائیں تو ایک تو دونوں گاڑیوں کا ویٹ بہت زیادہ ہے ٹرینوں کا اور دوسرے رفتار بہت زیادہ ہے کیسی تباہی متحدہ کی اندازہ لگائیے ایسے ہی زمین کے کو اوپر کوئی شہاوا گر گیا کوئی سیارہ ٹوٹ کر گر گیا تو زمین کی حرکت متاثر ہو جائے گی اور اسی طریقے سے زمین کا ویٹ متاثر ہو جائے گا اور اس کائنات کے اس دنیا کے اوپر اس دھرتی کے اوپر زلزلہ آ جائے گا جو بہت بڑا زلزلہ ہوگا یا ایوہ الناس اتقو ربکم ایوہ دنیا کے تمام انسانوں اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا بہت بڑی چیز ہوگی ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل دے رہا تھا کہ کتی پیاری دلیل ہے وہ بھی انسان کی پیدائش کو دلیل بنا رہا ہے باس بادل موت پر اگر تم کو آخرت کے بارے میں شک ہے تو ایک بات بتاؤ کیوں بولتا ہے یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ پہلے کہاں رہتا بولو کہ ماں کے رحم میں رہتا ہے جنین جو ہوتا ہے نا بچہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. بولو وہ کتنی چھوٹی جگہ ہے بہت چھوٹی جگہ ہے دنیا میں آیا یہ دوسری جگہ ہے اس کی بتاؤ پہلی جگہ چھوٹی تھی بعد والی بڑی ہے کہ یہ بعد والی چھوٹی ہے پہلی جگہ بڑی تھی نہ بلکہ پہلی جگہ جس میں وہ تھا بہت چھوٹی تھی اس کے مقابلے میں اب دنیا میں جو آیا یہ دنیا اس کے لیے بہت بڑی جگہ ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ ایک شخص انسان چھوٹی جگہ سے ایک بڑی جگہ میں آیا تو اس بڑی جگہ سے بھی کوئی بڑی جگہ ہو انکار کیسے کر سکتے اس کا انکار تھوڑی کرے گی پہلے ایک چھوٹی جگہ میں تھا اس سے بڑی جگہ میں آ گیا اب اس سے بڑی جگہ میں نہیں جائے گا اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور اس سے بڑی جگہ آخرت جنت یہ بڑی پیاری اور بڑی ہی شاندار دلیل دی گئی ہے باس بادل موت کے اوپر ایک نقطۂ یہاں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جب بھی باس بادل موت کا تذکرہ کرتا ہے تو آس پاس توحید کا ذکر ضرور کرتا ہے یعنی توحید کا قیامت کے ساتھ بڑا گہرا رکھتا ہے اگر آدمی قیامت کو مانتا ہے مگر توحید کو نہیں مانتا تو قیامت کا عقیدہ بالکل بیکار ہے کیوں اس لیے کہ اگر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہاں ایک عدالت کا دن ہے فیصلے کا دن ہے مانتا ہے مرنے کے بعد فیصلے کا ایک دن ہے لیکن توحید کو تو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت کا ایک دن ہے فیصلے کا ایک دن ہے لیکن شورکا تو موجود ہے نا یہ اللہ سے لڑ جکڑ کر کے بخشوا لیں گے بتائیے اس عقید آخرت کا کیا نتیجہ نکلا کوئی نتیجہ نکلا کوئی نتیجہ, نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا حالانکہ عقید آخرت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی دنیا میں اپنے اعمال اچھے رکھے اگر آدمی یہ کہے کہ ہاں ایک دن ہے عدالت کا لیکن ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہے کہ یہ جو ہمارے شورکا ہیں جن کے ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن ہم لوگ یہاں دنیا میں کتنے بھی گنا کریں یہ قیامت کے دن اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے ہمیں بخشوا لیں گے بتائیے عقید آخرت کا کوئی نتیجہ نکلا کوئی مطلب نکلا انسانی زندگی پر اس کا کو کوئی اثر پڑا بالکل نہیں اس کا مطلب عقید آخرت جگر توحید کے بے ہے عقید آخرت کا باس بادل موت کے عقیدہ کا اس وقت فائدہ پہنچے گا آدمی کو جب آدمی مواحد ہو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ توحید اور باس بادل موت کو ایک جگہ ذکر فرمایا کرتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ مین حرف ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر حرف ای طرف کنارے پر کھڑے ہو کر کے آن دا برنک آف اینی کسی چیز کے کرارے پر کھڑے ہو کر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے مانتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی معیشت ان کی معاشرت ان کی سیاست غرض تمام شو زندگی ان کا اس طریقے کا ہے کہ اس میں دوسروں کی پیروی کرتے ہیں یہ مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا کنارے پر کھڑے ہو کر کے سارے مسلمان اس آیت کریم کے مستاق ہیں اللہ ماشاء اللہ کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں قرآن کو بھی مانتے اللہ کو بھی مانتے آخرت کو بھی مانتے لیکن معیشت میں معاشرت میں سیاست میں قانون میں ذرا ہر شعبے زندگی کے اندر وہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اس کے بعد فرمایا گیا یا اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے توحید کی ایک دلیل دی گئی یدعو لمن ضرح اقرب من نفی کتنی پیاری دلیل ہے دیکھو کہ اللہ کے علاوہ لوگ جو دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں جانتے ہو نقصان نقد ہے نفع ادھار ہے اور ایسی حرکت ایک بے وقوف آدمی کر سکتا ہے نفا آدمی نقد لیتا ہے کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار ارے بھائی نو ہی دے دے نقد دے دے تیرا ادھار نہیں چاہیے نقد دے رہا ہے نا نو ہی روپیہ دے دے ادھار نہیں چاہیے ہمیں تیرا نو نقد نہ تیرا ادھار لیکن یا مشرق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا نقصان نقد ہے اور نفع مہوم ہے نفاود ہے بولو لوگ کتنا بڑا بےوقوف ہوتا ہے مشرق کیسے اللہ تبارک و تعالا کو چھوڑ کر کے دوسرے سہارے اس نے بنا لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منہ مو موڑ لیا اس سے اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ مو موڑ لیا اس کا جو حقیقی سہارا تھا وہ تو چھن گیا نقصان نقد اب یہ جو مزومہ سہارے ہیں جن کے بارے میں اس نے گمان کیا کہ یہ سہارا بنیں گے پتا نہیں یہ سہارا بنے گے کہ نہیں بنے گے نفا مہوم ہے نفا ادھار ہے پتا نہیں جن کے اوپر انہوں نے آسرا کیا ہوا ہے قیامت کے دن یہ ان کے لیے کچھ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے نفا جو ہے ادھار ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ کر کے حقیقی سہارے کو تو چھوڑ دیا انہوں نے نقصان نقد ہے اور ادھار ہے اور کوئی بے وقوف تاجر ہی ایسا کر سکتا ہے کہ نفع جو ہے ادھار کر دے اور نقصان نقد لے لے مشرق کا حال یہی یہ ہوتا ہے اس بے وقوف تاجر جیسا جو نفع ادھار کر دے اور نقصان نقد کر دے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لئی اللہ والا دماغ تکوا منکم تکوا کیمے سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا گوش نہیں پہنچتا حقیقت ہے اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خون زمین نے پی لیا خون زمین پر گر گیا زمین نے پی لیا خون اللہ کو نہیں پہنچا اور گوشت تمہارے پیٹ میں پہنچ گیا گوشت تمہارے پیٹ میں پہنچ گیا خون زمین میں پہنچ گیا چمڑا جو تھا وہ فیکٹری میں سے جوتا بن کر کے تمہارے پیر میں آ گیا سوال یہ ہے کہ صرف پہنچا اللہ کو کیا نالتا کون انکم تمہارا جذبے دل پہنچتا ہے تکوا پہنچتا ہے اگر تکوا نہ ہو تو قربانی کا کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب یہی رہ جاتا ہے نا جانے والی چیز اللہ کی طرف وہ تو تکوا ہے وہ اگر نہ ہو تو قربانی کا کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے خون زمین نے پی لیا گوشت تم نے کھا لیا اور چمڑے کا جوتا بن گیا ساری چیزیں تو یہی رہ گئی پہنچا کیا تکوا اگر تکوا کی بنیاد پر قربانی نہیں ہو قربانی نہیں ہوتی اس کے بعد ایک بڑی ہی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے اچھے بندے دنیا میں آدائے اسلام کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں بڑی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں ہمارے بندے آدائے اسلام سے اسلام کے دشمنوں سے بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہم اپنے ان بندوں سے بے خبر نہیں ہیں ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم ان سے بے خبر ہیں ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے ہم باطل کو ڈھیل دے رہے ہیں باطل کو ڈھیل دے رہے ہیں یاد رکھے ہمارے اچھے بندے کہ ہمارے گھر میں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں اللہ نے فرمایا برداشت کر رہے ہیں بے خبر نہیں ہے ہمارے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہماری حرکت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ہر انسان کی حرکتوں پر ہماری پوری نگاہ ہے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے وکال الحق یہاں سے, بات یہاں سے ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی باطل کو تھوڑی دیر مہلت کیوں دیتا ہے اس کی وجہ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے اس لیے کہ باطل کو جتنا زہر اگل لینا ہے اگل لینے دو جتنا زہر باطل اگل رہا ہے نا اگل لینے دو قرآن کے خلاف کوئی زہر اگل رہا ہے اگل لینے دو ہم مہلت دے رہے ہیں اس کو اسلام کے خلاف کوئی زبان درازی کر رہا ہے کرنے دو اس لیے کہ اس میں ایک فائدہ ہے کوئی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے نا قرآن کے اندر کیڑے نکال رہا ہے نا اسلام کے کو اوپر کوئی اعتراض کر رہا ہے نا زہر افشانی زہرگل رہا ہے, زہر اگلہ ہے نا اس کے خلاف فائدہ ہے ایک کیوں اس لیے کہ اب جو آدمی حق قبول کرے گا وہ تقلیدا نہیں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اس لیے کہ ایک مثال سے سمجھو ایک آدمی ایک بات کو مانتا ہے لیکن اس کے مخالف اس نے کوئی بات نہیں سنی ہے ایک بات کو مان رہا ہے اور اس بات کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں سنیے اب وہ مخالف بات اس کے سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے علم متزلزل ہو جائے ارے یہ بات جو میں مان رہا ہوں اس کی مخالفت میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اس کا علم متزلزل ہو سکتا ہے لیکن جب آدمی کے سامنے موافق اور مخالف دونوں باتیں آ گئی اب اس صورت میں آدمی جب کو قبول کرے گا تو پورے ایزان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ باتیں مخالف باتیں سرسر کیسے بھی چلے اس کے قدم قطان متزلزل نہیں ہو سکتے تو یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا اس کا یہ فائدہ ہے کتنا عجیب فائدہ ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے کو اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے اسلام کے کو اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو برا کر رہا ہے نا اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہم جب حق کو قبول کریں تو پورے اعتماد کے ساتھ پورے ایان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ ایسا نہ ہم کسی بات کو مان رہے ہو اور اس کے خلاف میں کوئی بات آ جائے اور ہمارا علم متزلزل ہو جائے موافق اور مخالف دونوں باتیں آ گئی اب آدمی جب حق کو قبول کرے گا تو کوئی طاقت اس کو اس کے موقف سے اسٹینڈ سے بالکل نہیں ہٹا سکتی بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ مشرق کتنا عجیب ہوتا ہے ذرا دیکھو جن کی یہ پوجا کرتا ہے وہ کتنے کمزور ہیں فرمایا گیا یا اے دنیا کے تمام انسان ایک مثال بیان کی جا رہی ہے سنو کیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں یہ اپنے معبودوں کے پاس جو چڑھاوے رکھتے ہیں اگر مکھی کوئی چڑھاوہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے تو یہ مکھی سے وہ چڑھاوہ واپس نہیں لے سکتے ضربول والمطلوب طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے تو مطلوب ایسا ہونا چاہیے جو انتہائی قوی ہو کمزور نہیں ہونا چاہیے مطلوب اور وہ مطلوب ہم ہیں ہمارا سہارا جس نے پکڑ لیا ہم کو سہارا بنا لیا کبھی کمزور نہیں رہ سکتا وہ یہ تھا سترہویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکمل اور اچھی سمجھ کے تو بھی فرمائے واہ خردا وا نارشمد اللہ رحب اللہ